وجل الجلاله السلام على ذاته الجليله طه مره اولا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطلق حتى يراها رجال في طلاقها موقع مل رہا بات یہ بات سوچی آئے اور اس کے بڑی اہم نصیحتیں صرف ایک واقعہ نہیں بیان کیا گیا سب سے بہت اہم باتیں نصیحت کی واقعے میں وقت, وقت نہیں ہے کہ اتنا تفصیلی کہ میں پورا واقعہ آپ کو چلاؤں اور بتاؤں لیکن واقعے کا ایک حصہ جو رمسد کے بڑی نصیحت کا ہے قرآن ندی نے جہاں سے اس واقعے کو شروع کیا ہے <سلام> بات میں کہ جو اللہ کی بہت بڑے صرف پیروم پر نہیں ندیوں میں بھی اس کا مقام بہت اچھا بہت بڑے پیروں پر قرآن نظیب نے جن ندیوں کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ ذکر کر پایا ہے ان ندیوں میں سے ایک ہے مصاحف اور آپ کو شاید یہ بات میں معلوم ہو کہ قرآن سب سے زیادہ جو شیبمبر کے ذکر ہے وہ مشاحر سب سے زیادہ سب سے ایک سو تینتیس مقامات پر خرانبر سے زیادہ ان سے اور ان کے واقعات اور یہ تھے جی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت خاص معاملہ کیا اور اس سے گفتگو کروائے وکل نیم سلام سے اللہ چیت اور دو واقعات قرآن دیتی بات دیتی. ایک واقعہ کو دی گئی اور دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ مثال السلام کو دینے سے لیے بلایا گیا راسمانی کے ساتھ نکالے گئے تھے تو ان کو بلایا گیا کی گفتگو پر حوصلہ پا کر مثال نے گفتگو تو کروا رہے ہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا دی ہوں تو <سلام> فرمایا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھا دیجیے تو کہا کہ نہیں دیکھ سکتے گے اور دیکھو ہم اپنی اب تجلوی ہیں پہاڑ کے اوپر تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے جنان کے مشام سے جس پہاڑ بس اس کے سامنے کی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجربی بلکی سے تجربی ہے تجربی کا اثر یہ ہوا کہ پہاڑا اور کوئی کمزور نہیں ہے مشاحرام بہت طاقتور انسان تھے ان کی طاقت کا آپ اس کے اندازہ کیجیے کہ قرآن میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے ایک گھوسا مارا تو اس کا انتقال ایک ہی آپ اندازہ کیجیے کہ کتنے طاقتور ہوں طاقتور دیکھیے اور جلال <سؤال> کی <سؤال> عشا علیہ تلاح سے لیکن مشاہد صلاق بہت صاف شفا حملہ جب ان لوگوں کو بخاری شریف پڑھا رہے انہوں نے, نے کہاں سے بات پڑھی لیکن انہوں نے السلام کہ کو جب غصہ آتا تھا تو ان کی ٹوپی میں آگ لگ کر چلا اور ان کے غصے کا واقعہ خود حبی شریف میں ذکر کیا گیا بخاری شریف میں. کہ جب ان کے اقفال کا وقت آیا تو مشار کلام کی خدمت میں فرشتے آئے موت والے فرشتے منوق وہ آئے اور انسانی شکل میں آئے پیغمزروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رابطے میں تھوڑی تبدیلی کرتا ہے ہمارے آپ کے پاس فرشتہ آئے گا تو اجازت لے کے آئے گا ہمارے پاس آئے گا تو بتا کر نہیں آئے گا کہ حضرت تیار رہنا ہم آنے والے ہی. ہم لوگوں کو تو خبر کرتی ہے کہ تیار رہنا تو ہم لوگ وہاں سے رائے پرا رکھ کے آتے ہیں تو بھائی چور کو لے کے جاؤ لیکن مساڑے کرنا پیغمبر سے ان کے پاس انسانی شکل میں خریدتا ہے انسانی کی شکل میں اور آ کرنے لگا کہ حضرت میں ملک الموت ہوں روک کر نکلنے کے لیے آیا آپ اجازت میں تو آپ ضروری کا تو موسا علیہ سلم کی جو قوم تھی وہ بہت بدماش کور تھی بہت اتنا پرور قدر تھی تو جب اس رشتے نے انسانی شکل میں آ کر یہ بات کری تو موسا علیہ سلام کو یہ خیال ہوا کہ شاید گنگیت رائے کا کوئی آدمی ہے مجھ کو پریشان کرنا اور بس یہ خیال آتے ہی اس کا آخیا اور ٹماٹا سو مارا اور طاقتور اتنی زور کا ٹماٹا مارا کہ اس کی آنکھ نکل آئی پریشتے اور وہ اپنی آنکھ کو اپنی ہتھیلی میں رکھے واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس اور جان کر اللہ تعالی نے آج تک ہزاروں لاکھوں نشانوں ضرور نکالیے کوئی ایسا آدمی آنکھ, آنکھ, ان آنکھ لگا دی اور جاؤ مدا کا کہنا کہ اگر وہ زندگی چاہتے ہو تو کسی بکری کے ایک پر ہاتھ رہتے جس میں بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بچے میں ایک سال کے لیے جس میں بالکل اب تو یہ کتنی لمبی زندگی ان کو دی جا رہی ہے اگر کسی بکری کی پیٹ پہ آدمی ہاتھ رکھے تو کتنے بار اس کے ہاتھ پہ لی جائیں کہاں بال کے بچے میں ایک سال کے لیے اب پھر وہ آیا کرے تھے اور اسی جو آئے تو انہوں نے کہا کہ نظر پہلے پوری بات سن پہلے جو بات کہی گئی ہے آپ تک پہنچانی ہے سجیشن کیجیے پھر کوئی کاروائی تو مصعل سلام نے کیا بات ہے تو انہوں نے پوری بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی تھی تو مصعل سلام اب سمجھ گئے درشتے ہیں تو اگر میں کسی بکری کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دوں اور جتنے بال میرے ہاتھ سے نیچے آئے ہر بال کے بدلے میں سال کی زندگی مل جائے اس کے بعد کیا ہوگا تو درشتے نے کہا کہ جب وہ سارے سال ختم ہو جائیں گے تو پھر میں خدمت کے لیے دوبارہ آپ کو لینا ہے چڑیا تو مشلام نے کہا جب بھی جانا ہے چلو کہ مسا علیہ کوئی عام پیغمبر نہیں پیغمبروں میں بہت مٹی شان کے اب اللہ وہ بات جہاں سے واقعہ شروع ہوا تو مساسلام دن کی قوم کے درمیان تقریب پر بات خطاب کرے تقریر بہت ہی عمدہ بہت پچیس تقریر انہوں نے تطلعائی. جب انہوں نے تقریر ختم کی تو ایک شخص جو ان کی قومنے میں موجود تھا اس نے کھڑے ہو کر ایک سوال کیا مالا اگر سب سے زیادہ کون یہ رواج سب سے زیادہ علم والا کون جو ندی ہوتا ہے نا وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے ندی سے زیادہ اس کے زمانے میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو مشاعلی سب سے زیادہ علم والے تھے اس لیے مشاعلی سلام نے ایسا ہی جواب دیا میں ہوں سب سے زیادہ جاندار میں ہوں یہ میں کہنا ان کو بہت بھاری پڑتا ہے اس لیے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی حالانکہ کوئی جھوٹی بات تھی حقیقت پر میں سب سے زیادہ علم والا ہوں اس زمانے کے انسانوں میں تو سب سے بڑے علم والے وہ تھے ان کے قوم کے لوگوں میں لیکن چونکہ وہ پیغمبر تھے اور پیغمبروں کی معمولی بھوس پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو تبدیلی کرتا مزہ علیہ السلام کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعال کی طرف شرکت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم والا تو اللہ ہے لیکن انہوں نے انسانوں کے درمیان اپنی ذات کو پیش کیا کہ سب سے زیادہ علم والا میں اور بات پر ان کو تصدیق کی گئی اور کہا گیا کہ سب سے زیادہ علم والے نہیں ہو سب سے زیادہ علم کی بات جو تم نے اپنی طرف منسوخ کی اپنے بارے میں کہا کہ میں یہ ہوں یہ اچھی بات ہے ہم تم کو ایک انسان کے پاس دیکھتے ہیں گہرا علم رکھنے والا بہت زیادہ اور اس شخص کا پتہ بتایا اور اس اگلے حصے کو سننے سے پہلے آپ خیر خیر یہ بات سمجھیے کہ موسا علیہ سلام جیسے میں آپ کہ ہم لوگ اس غلطی کا کتنا شکار جب کوئی بات آتی ہے تو ہم اپنی ذات کو سب سے پہلے سب سے آگے پیش ہے جہاں کوئی بڑا مقام ہے کوئی منصب کی بات ہے جہاں کوئی فضیل کی بات ہے تو سب سے پہلے کو پیش مسلمانوں نے بہت بڑی بینا لیا کہ پہلے یعنی حضرت کے زمانے میں اور آپ کے صحافہ کے دور کے بعد جو کا دور گزرا تاطری کا دور گزرا ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے والی بات ہو تو وہ اپنے آپ کو پیچھے کرے اور دوسروں کو آگے بڑھائے اور جہاں بات قربانی کی ہو تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرے قربانی کے موقع پر دن کے لیے اپنے اپنا ماں اپنی جان اپنا وقت سلاحیت پیش کرنے کا جب موقع ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ آگے بند اپنا نام پیش کر ہم لوگ اپنی پر غور کریں کہ جب بات آئے گی نمایاں ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم اور جب بات آئے گی جان مال کی قربانی کی تو کسی کی آوازیں نہیں بیچارے ہمارے دماغ میں لوگ تشکیل کر کر کے پریشان ہو جائے. ہم لوگ کیسے ہیں کہ بیان آپ کا بہت اچھا لگتا ہے تحصیل مند کرو خالی تقریر کرو تحصیل من کرو جان بان کے قربانی کے سلسلے میں ہم کیچے آئے گئے اور جہاں بات ہوگی نمایاں ہونے کا مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے ہم تھی ایک دفعہ ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے ایک صاحب ہمارے ساتھ گئے تو دے. دے. تو تو تو چاہے شرما شہری میں بھی آدمی نام پیش کرے اندر تو منہ ہی بننا چاہتا نام تو پیش کرتا ہے دوسرے کا لیکن وہ جو مولانا تھے جب ان کی باتیں آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے تو جہاں نمایاں ہونے کی کوئی چیز ہو وہاں آدمی کو پیچھے ہٹ جاتا اور جہاں جان مال وقت تلاش کی قربانی کی بات ہو تو اس موہن کو سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے صحابہ کر ہے یہ جو واقعہ ہے نا وہ صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں یہ واقعہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اب آپ سنچے کے مشتہلی سلام جیسے اونچے درجے کے پیغم پر صرف اتنا کہنے پر وہ بھی سچی بات تھی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں ان کو تبدیلی کی گئی اور کہا گیا کہ کیا پرانی کے پاس اور خدا فضر علی طلاق سے ان کی نشانیاں بتائیں گے ان تک پہنچنے کا راستہ بتایا گیا سفر کروایا گیا گئے سفر, سفر کی اس کا آئے کہ ہم بہت تھک گئے اگر مسا علیہ تھک گئے اس کے بعد انہوں نے کہا اپنے خادم سے جو ساتھ میرے. اور بعد میں سے عمل بنائی وہ ان کے خاتون نے کہا کہ کھانا کھلا تھا تو وہ مچھلی جو ہم بنا کر لے کر چلے تھے وہ تو اللہ سے پیغمبر وہ تو بنا جگہ جب ہم ٹھہرے تھے نا تو اس میں سے ڈبے میں سے نکل گئی اور سمندر میں چلی وہاں انسانی ہوئی نشانا اور شہار مجھ کو یہ بات بلائی یہ جس جملے کا اضافہ قرآن بھی لے. کہ نے کہا تھا جہاں ڈبے میں سے مچھلی نکلے گی وہی ہماری منزل ہے لیکن مجھ کو وہ بات بھول گئی میں نے دیکھا مچھلی نکلی سمندر میں چلے گئے پھر ہم اس اتنی دور آ کے آ چکے ہیں لیکن وہ کی کچھ کو یاد نہیں رہی تو ملتا علیہ السلام نے کہا اللہ کے بلجو کی چیز کچھ تو ہم کو تلاش کی وہی ہماری منزل ہے واپس لو تو. فر تک کا آگاہ آتا اپنے دشا قدم دیکھتے ہوئے دونوں واپس گئے جہاں سے آئے تھے وہاں تک واپس گئے اب اس کو سنواما ہوئی نہ شیفان شیطان نے یہ چیز بلائی یہ بہت خاص چیز شیطان نے یہ چیز بلائی یہ جو انسان عبادات میں بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے نماز میں پھل جاتا ہے طرح طرح کے خیالات ذکر اور تلاوت اور نماز کے وقت آنے لگ جاتے ہیں یہ جی سب شیطان کا انسان کے اوپر وار ہے شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو نماز سے راخل کرتے ہیں کسی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پورے اہتمام سے کوشش کرتا ہے کہ آج تو میں نماز ایسی پڑھوں گا کہ بس اللہ کی یاد رہے اور کوئی چیز مجھ کو یاد نہ آئے پورے اہتمام سے انہیں باندھتا ہے اور وہ کسی طرف سے چلا آتا ہے اس کے لیے تو ویزا اور ٹکٹ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کم مقصد لے کے اترا ہے اوپر سے تو وہ چلا آتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی چیز یاد دلاتا ہے جس کو انسان حفاظت ہی سمجھتا ہے مطلب نماز پوری ہوگی نا تو میں نماز کے بعد دعا کروں گا کہ اللہ میرے کاروبار میں برکت اثر کر رہا بس کاروبار میں برکت اثر کر یہاں سے جمع جائے گا کاروبار کی طرف آج کیا ہوا کاروبار, ہے؟, پھر وہاں سے کل کیا ہوا کاروبار ہے اور से کرنا ہے اور بازار سے بہت گرتا چلا جا رہا ہے تو کیسے ہوگا وزن بھی ہمارے یہاں کم ہو رہا ہے تو کیسے اس میں بےمانی کی جائے گی تو سارا منصوبہ نماز میں بننا شروع ہوا اور اسی وجہ سے یہ ہوا کہ نماز کی طرف سے انسان کا ذہن کو سک گیا اب مصیبت یہ ہوئی کہ نماز میں بھول گیا ہوئی हुई बेचार हुई परेशान इमाम के साथ छिटी हुई इमाम के बात जीतती हुई ये भी जाती है कि इमाम के साथ चिट्ठी हुई तो कितनी पढ़ो फिर आदमी ये है कि बाजू वाला भी मेरे साथ ही आ जाता तो ये जितनी पढ़ेगा उतनी मैं भी पढ़ लूंगा और कभी मुसीबत यह होती है कि बाजू वाला भी भुस जाता है कि मेरी किसी छुट्टी थी है तो वो सोचता है कि मेरे घर बाजू वाला जितनी पढ़ेगा उसमें मैं पढ़ूंगा تو دونوں بےچارے روکو نہیں کرتے چکے تو میں چکوں گا وہ سوچتا ہے کہ یہ رکو کرے گا تو میں رکو کروں گا یہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا انسانی ہوگی لے خان شیطان انسان کو ہے اور اجو سے ایسا ہے تو یہاں سے بتایا کہ نماز میں کون سا شیطان بیٹھاتا ہے اور اجو کے وقت کون سے شیطان بہت آتا ہے وزو کر لیا ہے تھا اس کے بعد وہ خیال بلاتا ہے تم نے تو مسا کیا ہی تمہارا تو فیصل سے تم نے جھلا تھا تو سخنا ذرا سوکھا رہ گیا تو نماز کیسے ہوگی تمہاری یا تم نے مسا نہیں کیا یہ تم نے ہاتھ صحیح نہیں جھلا یہ شک پیدا کرتا ہے شیطان اردو کے لیے ایک اسپیشل شیفان ہے بیٹا نماز اس کا نام بھی دکھ لیجیے اور نماز کے لیے ایک الگ شیطان وہ آتا ہے نماز میں وہ تاریخ پیدا کرے اس کا مستقل کافی کہ وہ نماز میں انسان کو خیالات کو مبتلا کرے اور اس کو بلائے کوئی چیز اس کو رسک بلاتے آیت بلاتے یا ایک ہی ای صحیح کا انسان کر لے اس طرح وہ شیخ شیطان نماز میں دو چیز ہے سوال یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے انسان سر مرتبہ لا, لا حول یہ پڑھے یہ بہت ہی زبردست ہتھیار ہے جس مسلمان کو دیا گیا ہے شیطان کے واسطے بچنے کے لیے لاہور پڑھ اس کے بعد نماز شروع کرے اور نماز شروع کرے تو وہ کوشش کرے کہ اللہ کی یادگی کی طرف متوجہ رہے خراب کی تلاوت کر رہا ہے تو سوچ سوچ کر پڑے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں رکو میں گیا تو سوچ کے پڑے کہ میں اس وقت سبحان عربی لازمی پڑھ رہا ہوں یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ سب سے زیادہ عزمت والے ہیں میں آپ کی پاکی میں بیان کرتا ہوں آپ میرے رب یہ خیال میں لگا رہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کوشش کریں گے تو بالکل سو فیصد کامیاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے رجب شروع کی تو تھوڑا آپ کا خیال اللہ کی طرف کہا پھر کہیں شیطان خیال کو لے کر گیا تو آپ پھر وہاں سے واپس کر جائے گے مثلاً آپ نے عملہ اور پر نیٹ پاتی اور آپ پہنچ گئے بن بازار تعداد تانبا تاجہ میں پہنچ اور ماشاءاللہ نماز میں ہم لوگوں کی رفتار بھی بہت بڑھ جائے گی ایسے ہم لوگ جائیں گے کہ پندرہ منٹ میں پہنچیں گے اور نماز میں پندرہ سیکنڈ میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر واپس آ جائیں انشاءاللہ ان میں بھی پندرہ سیکنڈ بھی لگے گا واپس آ جائیں گے اس کے بعد پھر مطلب روحوں میں آپ پھر آپ کو شیطان نہیں کوئی کسی خیال میں اگر کیا کوشش کر کے نماز کو اعتماد سے پڑھیں گے تو وہ نماز ہماری نماز کے درجے کے اعتبار سے بہت بلند ہوگی اور اسی طرح اور دوسری عبادت ہوگی ذکر کے وقت انسان کو شیشان بیٹاتا ہے دلاوت کے وقت خیالات میں مبتلا کرتا ہے اور دوسرے کاموں کے وقت کوئی بہت نیکی کا خیال انسان کے دل میں آیا آپ کبھی اس پر دھیان دے کر دیکھیے گا کوئی بہت اچھی نیکی کا خیال انسان کے دل میں آیا اس سے میں مسجد سے نکلوں گا تو تھوڑا کام کروں گا اور مسجد سے لکھنا اور تب شیطان نے اتنا اس کے اوپر وار دیا کہ وہ نیکی کا خیال اس کے ذہن سے وہ نیکی نہیں کر سکا نیکی کو کھلا کیا شیتا شیطان کے واد سے بیٹھنے کا بنیادی ہتھیار ہے اللہ کا دیکھتے کی سے پھر یہ ہوا کہ اللہ کیا ہے آپ سے, کہ سے علم, حاصل علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں فضر عالت نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ رہنے کی میں تم کو دے رہا ہوں ایک شرط، شرط اور وہ شرط قرآن میں ہے شرط یہ لگائے کہ دیکھو چاپ رہنا کچھ بھی دیکھنا کچھ بھی سننا کچھ بولنا مل. چپ رہنا چپ رہنے سے بلائیں چلتی ہوں سنا ہے نا چپ رہنا خاموش رہنا کچھ نہیں مت بولنا جو نظر آئے تب دیکھنا اور نظر انداز کرنا جو پوری طرح اپنی زبان کو خاموش رکھو اور سب رکھو فضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب سفر شروع ہوا دونوں آئے کشتی سے سوار ہونے کے لیے دریا بات کرنا تھا تو آئے کشتی کے لوگ قریب تھے کمزور لوگ تھے انہوں نے دیکھا کچھ دینی مذہبی فضیے کے لوگ ہیں کچھ نیک انسان معلوم ہوتے ہیں تو انہوں نے اجرت کے معاوضہ دیے کرایہ دیے بغیر اپنی کشتی میں سوار کر لیا اور چن تو وہ کشتی چلی ہوگی کہ موسا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا ہے بہت چھوٹی چوڑیا اور وہ چوڑیاں کشتی کی مدح پر بیٹھ گئی اور وہاں بیٹ کر اس نے چونچ ڈال کر سمندر میں پوچھا میں نے چڑیا آئی تھی جس نے سمندر سے پانی کیا اور اس نے سمندر کا کتنا پانی کم کیا ہوگا سمندر کا کتنا پانی کم کیا ہوگا تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ چڑیا تو بہت چھوٹی تھی اس کی بھی بہت چھوٹی تھی پانیر کی آیا ہوگا سمندر کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تو خزر علیہ السلام نے کہا لیکن نصیحت خزر علیہ السلام نے کہا کہ موسا تمہارا اور میرا ہی اور تمام لڑکیوں کا اور پوری کائنات سے انسانوں کا علم مل کر اللہ کے علم کے مقابلے اللہ کے مقابلے میں کہ اللہ سب سے زیادہ علم یاد کروں کے واقعہ کہاں سے شروع ہوا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اس سے یہ جواب دلوائے کہ سب سے زیادہ علم تمہارے پاس بھی ہی نہیں ہے اور نہ خدر کے پاس اور نہ دنیا کے کسی نبی اور پیغبر کے پاس ہے سب سے زیادہ اہم جو اللہ رجت کے پاس سب سے زیادہ علم والا اللہ سب سے زیادہ تعلق کی ایک ایک چیز کو جاننے والا اللہ انسان کا تحیل محدود ہے بہت زیادہ علم والا بھی انسان ہو تو ایک مرحلے پہ پہنچ کر اس کا ختم ہو جائے اس سے آگے کی بات کو یہ بیان کر سکتا آپ دیکھے ہم اپنی ہماری نظر دیکھ پاتی بیان کر سکتے ہیں کہ غلط نہیں کہہ سکتے بہت پرتدا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دور سے دیکھتا ہے تو کوئی رشتی پڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے صاف بہت برتدا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ادیرے میں کسی خطرناک درخت کو دیکھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے تو بھی بھی ہم کو نظر ہیں ان آ جاتے ہیں. تو آدمی کی نگاہ وہیں دیکھتی ہے جہاں تک انسان کی نگاہ کام کر سکتی ہے اس کے بعد کیا ہے وہاں وہ تک ہم دیکھ رہے ہیں ہو وہ بھی ہماری نظر چاہیے دیکھے گی کہ نہیں ہم نہیں کہتے لیکن اللہ ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے جو یعنی ہے حضور صاحب عام کہ اللہ پہاڑوں کا بدن جانتا ہے اور سمندروں میں کتنا پانی ہے اللہ جانتا ہے درخت کے کتنے پتے ہیں اللہ جانتا ہے ذرا کتنے ہیں ریت کے دردے کتنے بکھرے ہیں اللہ کو ایک میں ہے اور جتنی چیزوں سے سورج شروع ہوتا ہے وہ سب اللہ جانتا ہے رام کا اندھیرا جتنی چیزوں سے آتا ہے اللہ جانتا ہے اور کوئی آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا اور کوئی دلی دوسری زلیل کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی اور پہاڑوں کی ٹہور کیا ہے پہاڑ اس چیز کو اللہ کی لگا سے چھپا نہیں سکتا اور دریا کی اور, اور سمندروں کی انگھیریوں میں کیا چیز ہے کیا چیز چھپی ہوئی ہے دریا کی اللہ کی لگا سے چھپا نہیں ہوئی ایسا علم آنا ہے اور ایتا ایتا ایتا ایتا ایتا ایتا ایتا ایتا اس علم کی سے یہ نصیحت سب کو حاصل کرنی چاہیے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہم کہیں گے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ جاننے والا ہے اور انسان کی زندگی کا حساب قیامت کے بن اللہ لے گا ہم آج کو خدا کا کام کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مگر اللہ ملے گا اس کو دیکھ رہی ہے اور قیامت کے بن اللہ اس امن کو لا کر حاضر کر گا تمام دنیا کے انسانوں کے, شامنے, و کے سامنے ہماری دلت رسوائی ہوگی کہ ہم نے کیسے گندے کام اپنے نامے آماد میں لکھوا رہے اللہ کی نظام سے کوئی چیز چھٹی بھی نہیں ہے ہر چیز اپنا قیامت کے بندہ میں پیش کر دے گا آپ سوچیے کہ آج جو ہم گنا کے کام کر رہے ہیں آج کو ہم غلطیاں کر رہے ہیں آج کو دنیا جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ان کے بارے میں ظلم نہیں رکھتا کوئی جانتا گھر کون کیسے کاموں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کاموں کو قیامت کے دن حاصل کرے گا اور پھر انسان کو ان کے بارے میں پوچھو علم کی وہ سا والا ہے اللہ کو ان کی گرما کی نظر نہ چھٹی بھی نہیں ہے ہم اونلا کپڑا پہن کر اچھی اچھی باتیں کر کے تقوی اور پانچائی میں گفتگو کر کے دنیا کے انسانوں کو دھوکا دے سکتے ہیں اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے دنیا کے کسی انسان میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اللہ کی نگاہ سے مختی رکھ سکے یا اللہ کی نگاہ سے چھپا سکے اس لیے <سؤال> ہم سب کی یہ بنیادی <سؤال> ذمہ داری ہے چھوٹے بڑے گناہ سے ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے روک کر جو گناہوں کی معافی طلب کرے واہ